الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرك الأملياء والمسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى ذو مقيم أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من صقرت مواتينه فهو في عيشة راضية و اماں مان خفت موازین و امہویہ و ماں اطورا کماہ نہ محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستو اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نجات اور کامیابی کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ میزان پر ہوگا وند الموازین القشت کلوں الْقِيَامَةِ ملا رہے تھے بندے کو سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالی ترازو لائے گا اور اسی ترازو میں دو پلرے ہوں گے ایک میں بندے کی زندگی بھر کی نیتیاں ہوں گی اور دوسرے میں برائیاں ہوں گی یہ ہے میزان اور ترازو اب فیصلہ عمام سقولت موازیل فہوفی عیشت واضح پھر جس شخص کے نیکیوں کا پلرا بھاری پڑ گیا اور برائیوں کا ہلکا ہو گیا فہوفی عیشت واضیہ تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو جنت میں جائے گا اور اس کے نام آما اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گی یہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہے بنائے لیکن جس انسان کی نیکیوں کا پلرا ہلکا ہوا وہ امام ختم اور جس شخص کے نیکیوں کا پلرا ہلکا ہو گیا اور پرائیوں کا بھاری پڑ گیا فہو مہوہا یہی وہ انسان ہے جس کا نام ہے امال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم ہے تیرا ٹھکانا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدنصیبی سے بچائے تو نیکیوں کا قیامت کے دن نجات اور فلاح پیدار و مدار ترازو پر ہے میزان پر ہے کہ نیکیاں کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے اس لیے انسان کے لیے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہم سب کے میزان حسنات کو وزنی اور بھاری بنا دے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال اپنانا چاہیے جن اعمال کی برکت سے نردیوں نیکیوں کا پلڑا اللہ تعالی بھاری بنا دیتا ہے انہیں اعمال میں سے بڑے اختصار کے ساتھ ہم چار امر حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر نمبر ایک کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ذکر الہی امام احمد امام ابن ہدبان امام حاکم اور بہت سارے محدثین بس صنعت صحیح نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام کے خادم آپ کے گنا جو زندگی بھر آپ کی بکریاں اور آپ کے مویشی چرایا کرتے رہے اور نبی علیہ السلاط صاحب بڑے خوش تھے یہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا نبی علیہ السلاط وسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سوالات کی آدمی وش رما بفن بفن لخم سن ما اص نفل میدان بھائی یہ ساری باتیں چھوڑو میں تمہیں ایسے کلمات بتا دیتا ہوں قیامت کے دن ان سے بھاری کا پڑنے میں کوئی اور دوسرا عمل ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس پانچ عمل ہیں پانچ کلمات بھی جو شخص ان پانچ کلمات کو کثرت سے پڑھے گا تو قیامت کے دن ما اسکرا سب سے زیادہ لڑکیوں کے پلے کو بھاری بنا دینے والے وہی کلمات کو بھی نمبر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر پانچ سبحان اللہ وحمد اللہ ولاح اللہ ولّہ قوت اللہ بلّہ یہ پانچ کرمات ہیں ان کرمات کو کثرت سے اگر ہم پڑھتے رہیں تو آپ نے ساتھ نمایا میزان ان قلمات انسان نے پڑھا ان کا جو و وسوار ہوگا زندگی کے انیک اعمال میں سب سے بھاری اور وزلی میزان کے اندر تلازو کے اندر یہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کس سے اس عمل کو کرنے کی توفیق سے فرمائے نمبر دو دوستو کثرت سے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ تصویری کلمات ہیں اگر ان کلمات برابر چلتے چلتے پڑھتے رہیں خصوصاً دو وقت میں نمبر ایک فرائض نماز کے بعد اور نمبر دو بستر بجانے کے بعد سونے کے وقت اگر کسی انسان نے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا سبحان اللہ پینتیس مرتبہ سبحان اللہ پینتیس مرتبہ الحمد اللہ و تمام لا الا اللہ جس شخص نے ان کلامات کو پڑھا ہر فرض نماز کے بعد تو نبی رہساخ نماتے ہیں یاد رکھو یہ معمولی عمل نہیں کیا جس بندے نے فرض نماز کے بعد یہ سو کلمات ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو ایک نیکی جب اللہ سو ہوتا ہے دس ہوتا ہے اس حساب سے اللہ کہ اگر سو کلمات آپ نے پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دس ہزار نیکیاں تقریباً اکٹھا کر لی یہ حرب اللہ نمین کے نام بڑے قبائل کے کلمات ہیں اسی طرح سے آپ نے ساتھ نمایا جب کوئی انسان سونے کے لیے آتا ہے اور بستر پر لکھنے کے بعد سن سبحان اللہ تینتیسمر تو الحمد للہ چوتی شمر تو اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سزال کا میات الان الف زبان سے تو سو قلمے پڑھے ہیں لیکن الف الفل میزان قیامت کے دن جب میں تولے جائیں گے تو اللہ ان سو کلمات کو ایک ہزار کلمات بنا دے گا لیکن اب سوچتے تھے کہوں سے محروم رہ جاتے ہیں نمبر تین بہت ہی بڑی عظیم ترین چیز ہے علیہ رہا تو سامنے ساتھ نمایاں ارے لوگوں پانچ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں اور پانچ باتیں کی علامت کے دن سب سے زیادہ ودنی ہوگی نیکی کے ترا میں ان میں سے آپ نے فرمایا چار تو یہ ہیں سبحان اللہ وحمد اللہ ورا اللہ اکبر اور پانچواں بڑا عمل ہے جو کسی انسان کو اللہ نے اولاد دیا اولاد بڑی وساد نیک سال تھی لیکن اس کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو چھین لیا وہ جب کسی انسان کی محبوب نیک اور صالح اولاد کو اللہ تعالی نے موت دے کر کے اٹھا لیا اور اسے اولاد سے محروم کر دیا اگر اس مسلمان من اور باپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا تو اس صبر کا جو آمد کے دن نیکیوں میں سب سے بھاری بدن دار ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین آمان کو کرنے کے توفیق سے فرمائے اس کے علاوہ اور سارے امار جو میزان حسنا کو بھاری کرنے والے ہیں اللہ ہمیں سب کو بجا لانے کے توفکر سے فرمائے من رکھا بالکل نیلمبی محتوجی الحمد للہ وقفا وسلم ذرائب صفحہ اما باد نب دوستوں چوتھا عمل جو بہت ہی زیادہ قیامت دن کے دن نیکیوں کے پلرے میں پاوزن ہوگا بھاری ہوگا اور برائیوں کے پڑھنے کو افھاڑ سے اور نیچوں کے پڑھنے کو زمین پر رکھ دینے والا ہوگا اتنا بھاری بھر کام وہ ہے اخلاق ہسنا انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنائے ولا خدیم نبی کی سنت نبی کا طریقہ ہے اسلام کا شعار ہے کہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق بنائے اخلاق ہسنا کا پیکم ہو اپنے گفتار اپنے کردار اپنے چار چر اپنے سلوک کو اچھا سے اچھا بنائے کہ اگر کسی نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا تو دو نعمتیں دو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ نمائند مامل شہید اثروں سے میدان عمل کی نیمتیں نیل کن او کما تارا لحاظ اے مسلمانوں کے آمد کے دن جب تمہارے امان بدن کیے جائیں گے تو نیکیوں کے پلنے سب سے بھاری، سب سے وزنی اگر،, اگر،, اگر کوئی ہوگا تو آپ نے خلق نمایا تمہارے اخلاق ہس اچھے اخلاق در کے تمام نیک مال سے زیادہ بھاری بھرکم اور وزنی گے قیامت کے دن اس لیے ہمیں اگر نجات درکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پاما پامبا من سک مواد عش ہم اس کے مسدار بنیں اور اس بشارت کے ہم مستحق بنیں تو ہمیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنائے اگر اپنی زبان اپنے کردار اپنے بفتان, اپنے عمل اپنے چال چلن کو اچھے سے اچھا بنائے جس کو اخلاق حسرا کہا جاتا ہے اور ایک دوسری بڑی عظیم ترین نعمت جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے ایک دوسری بڑی عظیم ترین بشارت اور بڑی عظیم ترین نعمت ہے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نام ان احاطے کو مل قیامتم اخلاق <اخْرَاتًا> قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے میرے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب اللہ تعالیٰ جس کو جلد جگہ دیں گے میرا امتی ہوگا جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان چار اعمال کو ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میزان اپناط کو بھاری بھرکم بنانے والے ہیں امین ہم تمام لوگوں کو اخلاق ہنسنا کا پہٹر بنا وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے جس سے میزان احنات میں وزن پیدا ہوتا ہے امین الحاظان ہمیں جو بیمار ہو سپاہ کلیت فرمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے المین جس منتظر رہتے ہیں وہاں کے عئی سدعین شیخ خلیفہ اور ان کے امان کو اللہ تعالی تعالیٰ ام امان میں رکھے اللہ ہر اچھے کام ان سے لے ہر برے کام سے اللہ کے ہاتھوں کو اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ ان حضرت ان کو ہر بنا ہر آفت سے محفوظ رکھے اللہ نوید ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھ کو روک, روک لے جس میں آپ کا گدب ہے امت اور وطن کا نقصان ہے قوم اور ملت کا خسارہ ہے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امن کو دہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ وہاں کے مسلمانوں کی عزت اسمت عبت عبادت فلمان اللہ مسلمان عباد اللہ رحمۃم اللہ امردنی والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل لا آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو فراہم ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے